تو ابھی تو آپ نے یہ نظم و پڑھنی ہے یہ کتاب ابھی پڑھنی ہے آپ نے اس کتاب کا کھولیں جی صفحہ پچیس ہے صفحہ پچیس کھولیں اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم لنا الملنا ما علمتنا کم تلا علیم نقیم رب شراہلی صدری لی عمری وحل یقولی ربلی علما ربضی الما یہ ایک نازم ہے نازم دیکھ رہے ہو یہ میں آخر میں پڑھوں گا آپ سند تفسیر دیکھیں دیکھ رہے ہو تو ہمارے حضرات تفسیر کی سند بیان کرتے رہتے ہیں جس طرح حدیث کی سنعت ہے نا تفسیر کی بھی صنعت ہے نا تو آج کل شہروں کے اندر سکولوں کے اندر بڑے بڑے مفسر بن گئے ہیں لیکن ان سے آپ پوچھیں نا کہ تفسیر آپ کن کے ہاں پڑے ہیں وہ آپ کو جواب نہیں دیں گے وہ کہیں گے ہم نے خود مطالعہ کیا ہے یہ صحیح کہتے ہیں ایک ڈاکٹر ہے آپ اس کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہے آپ کو کہ میں نے خود مطالعہ کر کے ڈاکٹر بنا ہوا اچھا ڈاکٹر ہے وہ تو بیکار ہوگا غلط علاج کرے گا تو اس لیے جس طرح ڈاکٹری وغیرہ کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ سے سیکھیں اسی طرح تفسیر کے لیے بھی ضروری ہے اساتذہ پڑھیں بزرگان دین کہتے ہیں ہرانکارے کارے کے بے استاد باشد یقین دانی کے بے بنیاد بادشاہ جو کام استاد کے بغیر ہوتا ہے وہ بے بنیاد ہوتا ہے ایک آدمی سلائی بھی نہیں کر سکتا بغیر استاد پہ اس کی سلائی بھی غلط ہوگی جی سمجھ رہے ہو اس لیے ہمیں صنعت تفسیر بیان کرنی پڑتی ہے منظور احمد نعمانی نے تفسیر پر ہی شیخ محمد عبداللہ درخواستی کے ہاں دیکھ رہے ہو انہوں نے تفصیر پر ہی شیخ حسین علی وہاں بھچرانوی کے یہاں مولانا درخواستی رحمہ اللہ تعالی کو تو دنیا جانتی ہے وہاں ہمارے علاقے کے بزرگ تھے خان پور کے سمجھا ان کے استاد تھے امام المفسرین حضرت مولانا حسین صاحب رحمت اللہ علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا گھر تھا ضلع میاں والی پنجاب میں ایک ضلع ہے اس کو کیا کہتے ہیں ضلع وہاں ایک چھوٹی بستی ہے وہاں بچراں حضرت وہاں رہتے تھے نگرتا بالکل غربت تھی وہاں دو چار طالب علم آتے تو آپ پڑھا دیتے حال بھی خود چلاتے تھے وہاں کا پانی شور ہوتا تھا کڑوا دور سے پانی لاتے تھے لیکن اللہ کا کام خوب کرتے توحید بیان کرتے تفسیر پڑھاتے اور پھر وہ ایک شیر پڑھتے تھے نانے جمینو خر کا ہے پشمینو آ شور ہم جاؤ کی روٹی کھاتے ہیں اور خرقائے پشمین وہ اون کا لباس ہوتا ہے اون کا بڑا خرقہ جو سادہ ہوتا ہے بو آتی ہے وہ پہنتے ہیں اور شور پانی پیتے ہیں کڑوا پانی پیتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم قرآن کے تیس پارے پڑھاتے ہیں حدیث نبوی پڑھاتے ہیں اللہ نے ہمیں یہ ایسی نعمت دی ہے کہ یہ نعمت بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یہ نعمت بادشاہوں کو نصیب ہے قرآن پاک اللہ کی کلام ہے خدا کی صفت ہے تو یہی سوچیں کہ اللہ ہمیں ایک عظیم نعمت سے مالا مال کر رہے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں نانے جوین و خر پشمین و آبشور سی پارائے کلام و حدیث پیمبری تیس پارے قرآن کے پڑھاتے ہیں پیغمبر کی حدیث پڑھاتے ہیں حسرت برو بران جو یا نسر تخت سکندری اللہ نے ہمیں ایسی نعمت دی ہے کہ کو اس کے محل میں یہ نعمت نصیب نہیں تھی اور تخت سکندری میں بھی یہ نعمت نہیں تھی بھئی ٹھیک ہے ذلقرنین کا تخت ہو یا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت وہ قرآن کا مقابلہ کر سکتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے خدا کی صفحت ہے تخت مخلوق ہے نبی کی شان بھی قرآن کے برابر نہیں ہے یہ سوچ لو نبی اللہ کی کہ ہے مخلوق ہے قرآن مخلوق نہیں صفات کو خدا مندی ہے اتنے جانے قرآن کی تو ہمارے شیخ کڑوا پانی پیتے تھے جاؤ کی روٹی کھاتے تھے خود بھوکے رہتے تھے طلبا کو کھلا دیتے تھے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ وہاں بتر گئے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے گنگو پڑھنے کے لیے دیوبند شریف کے قریب ایک شہر ہے گنگو جہاں حضرت شیخ عبد القدوس گنگوی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے بہت بڑے بزرگ, بزرگ ہیں. ہمارے بڑے شاعر حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پڑھاتے تھے اور مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پڑھنے گئے جس ہجرے کے اندر مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نے مولانا حسین علی صاحب کو حدیث پڑھائی تھی نا وہ حجرا ابھی تک موجود ہے وہاں گنگو شریف میں اس گناہ گار نے اس حجرے کی زیارت کی ہے وہاں دو نفلیں بھی پڑی ہیں اسی اجرے کے اندر جہاں مولانا حسین علی صاحب طالب علم تھے اور پڑھتے تھے مولانا رشید آ گنگو رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا رشید آ سہ گنگوئی مولانا حسین احمد مدنی کے مرشد تھے حضرت شاخ الہ کے بھی مرشد تھے تو حدیث انہوں نے پڑھی مولانا رشید آ گنگو گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اور تفسیر جو پڑی تھی نا وہ مولانا رشید صاحب گنگو جی سے بھی بہت بوڑھے بزرگ تھے بڑے عالم تھے وہ تھے مولانا محمد مل نانوتوی ان کا نام کیا تھا آ, نانوتا اور گنگو قریب قریب ہیں میں دیکھ کے آئیں نانوتا بھی دیکھا ہے گنگو بھی دیکھا ہے تو نالوتا میں وہ بزرگ رہتے تھے مولانا محمد مظہر نانوتوی تو تفسیر ان کے ہاں پڑی تھی یا صرف میں نے جا کے دیا ہے نا علی شیخ محمد مظہر نانوتوی دیکھ رہے ہو اور حضرت مظہر نالوتوی چونکہ بہت بوڑھے بزرگ تھے انہوں نے تفسیر پڑھی تھی حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی کے ہاں یہ آپ کی حدیث کی صنعت میں ہے یا یہ نہیں ہے شاہ اساق صاحب انہوں نے تفسیر اور حدیث دونوں پڑھی تھی شاہ عبدالدین محد ذیلوی کے یہاں انہوں نے پڑھی تھی شاہ ولی اللہ محد ذیلوی کے یہاں تو یہ عجیب سلسلہ ہے حدیث کا تفسیر کا اس کے اندر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ لے آ جاتے ہیں چاہے یہ حدیث کی صنعت کچھ لمبی ہے لیکن ہمیں اعزاز تو ہے نا کہ شاہ ولی اللہ ہمارے استاد ہیں یا نہیں اعزاز تو بعض حضرات حدیث کی سند مختصر سر تلاش کرتے ہیں وہ بھی ہے ہمارے ہاں لیکن اس میں شاہ ولی اللہ نہیں آتا یہ چیز ہے تو شاہ ولی اللہ آ جائے نا ہماری سند میں تو یہ ہمارے لیے بہت اظہار ہے یہ سند آپ نے تفسیر کی سن لی دوسرے صفحے میں آ جائیں ہدایت الکاری آپ حضرات پرانے پاک پڑھ تو آپ کے لیے کچھ ہدایتیں ہیں آپ ان پہ عمل کریں اور دعا بھی کریں کہ مجھ سے آکار کو اور آپ کو عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائیں ہدایت القاری میں پہلی چیز ہے تصحیح نیت آپ اپنی نیت کو خالص کر لیں گھر سے آپ آئے ہیں ادھر بیٹھے ہیں ابھی دل میں ارادہ کر لیں کہ ہمارا مقصد صرف قرآن پاک سمجھنا ہے اور دنیاوی مقصد ہمارا نہیں ہے ہے دنیاوی مقصد نہیں ہے میں خود بھی قرآن سمجھنے آتا ہوں اور آپ کو بھی سمجھانے آتا ہوں کہ میں جو پڑھاتا ہوں میں خود بھی سمجھتا ہوں آخر جو مطالعہ کرتا ہوں سمجھتا نہیں خود سمجھتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں تو بس یہی آپ دل میں اعتقاد رکھیں کہ اور دنیا کی کوئی نعمت حاصل کرنے کے لیے ہم نہیں آئے ہم اللہ کی صفت قرآن کو حاصل کرنے کے لیے آئے آگے میں نیت خالص ہوگی تو انشاءاللہ تمہارے دل کے اندر نور پیدا ہوگا ہاں؟ اور قرآن پڑھتے وقت آپ یہی تصور کریں کہ میں بیشت کی سیر کر رہا ہوں کیا میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں کی سیر کروں گی تسیح نیت اس کی دلیل لکول ہی علیہ السلام انم ال امبال و نیا کی دار و مدار کس پہ ہے نیت پہ ہے دوسرا ہے التظام و طہارت تہارت کا التظام کرو یعنی پاک رہو باوضو قرآن پاک پڑھاؤ یا قرآن پاک پڑھو تو کیا ہو باوضو باوضو پڑھنے پڑھانے سے بڑے برکات ہوتے ہیں اور باوضو رہنے کے لیے میرے پاس تو وہ علاج ہے یہ مولانا طیب صاحب حیران ہوتے ہیں میں ایک پیالی صرف کھاتا ہوں دلیے کی تھوڑا سا دلیا کھاتے وزورا جاتا ہے اور اسی وضو سے میں زہر کی نماز پڑھ سکتا ہوں سمجھے تو مختصر ہلکی غذا کھاؤ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ باغور ہو گے کم تو التضاء میں ضروری ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں لا مسوئی لل کہیں ہاتھ لگاتے قرآن کو مگر کون پاک لو دوسری تفسیر بھی اب آ گیا ہے تیسرا ہدایت یہ ہے تعظیم اور قرآن مجید ایک تو قرآن مجید کی تعظیم یہی ہے جیسے آپ نے اوپر رکھا ہوا ہے اونچا رکھو عزت کرو قرآن پاک کی طرف ہے اسے پاؤں نہ پھیلاؤ اس قسم کی تعظیمیں ہیں آج کا لوگ تعظیم نہیں کرتے سکول میں پڑھنے والے طلباء کو دیکھا گیا ہے کہ ان کی کتاب میں بھی قرآن کی ایسیں ہوتی ہیں حدیث ہوتی ہے اور نیچے ایسے پڑھ کے ایسے پھینک دیتے ہیں ایسے پھر کبھی خیال ہے تو سیرانے را کے سرانا بھی بنا لیتے ہیں اس کو تو آپ تعظیم کیا کریں قرآن پاک کی ایک تعظیم تو یہ ہے دوسری قرآن پاک کی تعظیم وہی ہے جو میں نے ابھی بتائی ہے کہ آپ اپنے دل میں قرآن کی عظمت کا خیال کریں یہ خیال کریں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں حاصل ہو رہی ہے اس کے برابر اور دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے یہ تعظیم اور قرآن المجید لے کال ہی تعالیٰ ظالے کا کتاب کا اس پارہ بعید ہے یا نہیں تو ایسے مراد بودھ رتبی ہے بودھ مسافتی نہیں کون سا بودھ ہے کہ یہ کتاب عظیم و شان ہے بڑے رتبے والی ہے یا بڑے رتبے والی ہے تو عظمت چاہیے لا رہ بفی اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں قرآن سچ ہی سچ ہے قرآن کیا ہے میں ادھر جتنے دن رہوں گا نا تو اخبار دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا کبھی مجبور دیکھوں تو بابو پرونا اندے دل ہی نہیں کرتا اخبار دیکھنے کو کیوں ویسے جو سارا دن سچ پڑھا ہے اس کو جھوٹ پڑھنے کی ضرورت ہے اخبار میں عموماً جھوٹ ہوتا ہے چوتھا کہہ جی کثرت و ذکر اللہ اللہ کا ذکر کیا کرو اس کے ساتھ برکات ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے نا جماعت تبلیغی والے جب گشت کرتے ہیں تو ایک آدمی کو ذکر کے لیے بٹھاتے ہیں مستن میں یا نہیں تو ذکر کے برکات سے وہ گشت کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ ذکر کر لیا کریں ایسے چلتے پھرتے بھی ذکر کر لیا کریں لا الہ الا اللہ علّہ الہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ ہمارے یہاں سر سڑا میں ہو کی تسبی بھی ہے باپ سلا میں ہو کی تسبی نہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ بسم اللہ الر رحمان رحیم کے تین لفظ ہیں اللہ رحمان رحیم یہ بھی بڑے بارکت ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہاں خدا کا ذکر کر لیا کرو محبوب کے ذکر کرنے سے دل کو ایک سرور حاصل ہوتا ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اللہ انچ شیریں نست نام خدا کا نام کیسا بیٹھا ہے اللہ اللہ اچ شیر نست نام شیر و شکر میں شود جانم تمام جب اللہ کا میں نام لیتا ہوں تو میری جان کیا ہو جاتی ہے شیر و شکر ہو جاتی ہے کثرت ذکر اللہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بکر اللہ تتم عن خرو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے ذکر حق آمدا روح را مرہم آ مد این دلے مجرو را جو زخمی دل ہوتے ہیں نا ان کے لیے مرحم کیا ہوتا ہے خدا کی یاد اللہ کا ذکر پانچواں کیا ہے جی الجتناب ان فضول این ناظرے وال کلام آپ قرآن پڑھ پڑھیں نا تو بد نگاہی سے بچیں بد کلامی سے بچیں دو چیزیں بچیں کیا بد نگاہی اور بد کلامی دونوں سے بچنا چاہیے نہ کہیں بری نگاہ ڈالو نہ بری بات کرو آپ ضرورت کے لیے جائیں گے شہر تو شہر کے اندر ہوتے ہیں حسین حسین چہرے نظر آتے ہیں تو خیال کیا کرو بد نظری سے بچنا مورانا شادی فرماتے ہیں ایک بزرگ غار کے اندر رہتے تھے کسی نے کہا شہر کیوں نہیں آئے تو فرمانے لگے شہر میں حسین چہرے ہوتے ہیں جب کیچڑ زیادہ ہوتی ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتے ہیں کیچڑ زیادہ ہو تو ہاتھی بھی پھسل جاتے ہیں کیسری حسین چہرے دیکھ کے میں کہیں پھسل نہ جاؤں اسری غار میں بیٹھا ہوں وہ جا گوفتا جو گل بسار شدھ پیلا بے کہ کیچڑ زیادہ ہو تو ہاتھی پھسل جاتے ہیں تیسری بد نظری سے اپنے آپ کو بچائیں ایسا نہ ہو کہ پڑھنے قرآن ہے اور پھنس جائیں کسی جال کے اندر ہاں شکاری ہوتے ہیں نا انہوں نے جال بچائے ہوتے ہیں تو بد نظری اور بد کلامی دونوں سے اپنے آپ کو بچاؤ بد کلامی ایسے بری بری, بری بات زبان سے نکالنا امام زہری رحمت اللہ لائے. جب شہر جاتے تھے تو اپنے کانوں کے اندر کپاس کو ٹھونس دیتے تھے کانوں میں کپاس زور امام زہری کسی نے عرض کی حضرت کیوں کرتے ہیں فرمانے لگے ان کانوں سے قرآن حدیث دل میں جاتا ہے قرآن بھی حدیث دل میں جاتے ہیں اب میں بازاری باتوں سنوں تو بازاری باتیں میرے دل میں جائیں گی تو قرآن کے ساتھ میں بازاری باتوں کو جمع نہیں کر سکتا اس کے کپاس کو چھوڑ دیتا ہوں جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا لمخائے نہ تلا اللہ تعالی آنکھوں کی چوری کو جانتے ہیں آنکھوں کی چوری آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں. اور جو کوئی سینے دل میں چھپاتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتے ہیں لہذا آنکھوں کی چوری سے بچنا یا لم نہ کلاجن وما ترتی سدو میں دوسرے مقام پہ فرمایا ماں یا اللہ لقیبن نہیں بولتا کوئی شخص کسی بات کو بھی مگر اس کے نزدیک ایک نگاہ بیٹھا ہوتا ہے فرشتہ وہ تیار بیٹھا ہوتا ہے تو فرشتے ہماری باتوں کو لکھتے ہیں یا نہیں جو زبان سے اچھی باتیں ہوں گی تو نامہ اعمال اچھا ہوگا بری باتیں ہوں گی تو برائی لکھی جائے گی اس لیے آپ بد نظری سے بچیں بد کلامی سے بھی بچیں یہ پانچ تھا نا پانچ نمبر تو اس کے اندر دو چیزیں تھیں چھٹا نمبر ہے الجتناب انصوبت الغنیاب اہل الحوا دو لوگوں کی صوبت سے بچا کرو ایک تو وہ لوگ جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اہل ہوا وہ ہیں جو خواہشات کے پجاری ہوتی ہیں بج یہ خواہش ہے وہاں چلا گیا اہل ہوا کے اندر یہ غلط فرقے ہیں یہ بداطی ہو گئے شیعہ ہو گئے مرزائی ہو گئے آج کل آپ کے شعر کے اندر بہت سے ملحدین پائے جاتے ہیں دین کو بگاڑنے والے یہ سارے اہل ہوا ہیں سمجھے ایسے اونٹ پٹانگ مراتے ہیں نا مارتے ہیں اکلیات اکلیات بیان کر کے کہ انسان کا دماغ خراب کر دیتے ہیں بج بل قطر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا لہذا آپ حضرات کو میں نصیحت کروں گا کہ اپنے عقابے دیو بند کے تابے رہنا ان کی تحقیق یہ سمجھ ہی بات آہ جو اہل ہوا فرکے ہیں ان سے بچو کیونکہ قرآن کہتا ہے آفر آئے تا خزا اللہ ہوں تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے خواہش کو اپنا معبود بنا ڈالا اور اسی طرح جو محض دنیا دار ہیں نا ان کی صحبت سے بچاؤ اپنے آپ کو ان صحبت لغنیا بال ہوا بھائی بعض آدمی وہ ہیں کہ اللہ نے ان کو دنیا سے مالا مال کیا ہے اور دین دار بھی ہیں کیا دین کے لیے وقت نکالتے ہیں اپنی دنیا کو دین کے لیے خرچ کرتے ہیں آپ ان کو محض دنیا دار نہ کہیں بلکہ کیا کہیں دیندار کہیں کیونکہ نیک کی غالب ہوتی ہے نا بدی پہ تو ایک لحاظ سے وہ دنیا دار ہیں ایک لحاظ سے کیا ہے تو آپ ان کو دین دار کہیں دنیا دار وہ ہیں جن کا متمہ ہے نظر نس بولائیں مقصود فقط کیا ہے دنیا کمانا ہے اے دنیا ہی دنیا ہے دنیا کا نقصان ہو جائے تو ہائے ہم مر گئے ہے ہم مر گئے ہے ہم مر گئے اور روزانہ نماز نہ پڑھیں خود ان کی بیوی بچے نماز نہ پڑھیں کو فکر کرتے ہیں وہاں کیوں نہیں کہتے کہ ہم مر گئے حالانکہ ایک نماز چھوٹ جائے تو حضرت کا فرماتے ہیں کان نواب ہو تیر آہل ہوا مال ہو کہ اس کا آہل مال سارا تباہ ہو گیا تو جو محض دنیا دار ہے نا ان کی صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہارے اندر کس کی محبت پیدا ہوگی دنیا کی محبت پھر جو ہی کام کرو گے کہو گے دنیا پیش نظر ہو دنیا آ جائے دنیا آ جائے دین کی طرف نہیں فکر لے کو ہی علیہ السلام کے بجالس اہلیہ کاف کے اوپر آپ زیر دے دیں ایا کے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کو بی بی عشہ جو ہماری امی ہیں ہماری امی کو فرمایا بی بی عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یا کے بم اجال اپنے آپ کو دولت مندوں کی ہم نشینی سے بچانا حضرت یہی وسیعت فرما رہے ہیں امی عائشہ کو ہماری امی کو کہ دنیا داروں کی ہم نشینی سے اپنے آپ کو بچانا یہ ترمزی شریف میں حدیث ہے پھر آگے آپ نے یہ فرمایا عائشہ اگر تو چاہتی ہے کہ قیامت کے دن میرے ساتھ رہے تو کپڑا جو پرانا ہو نا اس کو ٹاکی لگایا کرو ٹاکی جانتے ہو جی ایسے ٹاکی لگاتے ہیں پھر سیتے ہیں ٹاکی مارکی لگا کے اس کو استعمال کیا کرو ہمارا تو حال یہی ہے کہ ہم ٹاکی مار نہیں لگاتے تھوڑا سا کپڑا بوسیدہ ہوا پھینک دیتے ہیں بلکہ بعض لوگ تو شاید ایک مہینے سے زیادہ کپڑا نہیں پہنتے تو دوسرا کپڑا ہوا دوسرا کپڑا ہوگا الحمد للہ یہ سیاہ کار ٹاکی لگاتا ہے میرے کمی میں ٹانکیاں لگتی ہیں میری بیوی سیتی ہے میری بیوی بھی دیہات کی ہے سمجھا جی وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ نہ سیدھے الحمد للہ سی دیتی ہے یہ میں نے لنگی پہنی ہوئی ہے نا یہ جب خراب ہونے لگے تو ادھر سے پھر سیتے ہیں دوسری طرف سے پھاڑتے ہیں پھر اس کو بھی استعمال کرتا ہوں کافی میری لنگیاں ایسی ہیں ایک طرف سے ہوتی ہے نا خراب ہو جاتی ہیں پیچھے سے پھر ادھر سے سلائی کر کے ہو ہم استعمال کرتے ہیں تو آپ حضرات کو یہی معروض کروں گا کہ حضرت کی سنت کو آپ محبوب جانیے حضرت کی سنت کو محبوب جانیے آپ تاکید فرمار ہے میرے شاید تھے حضرت مولانا حماد اللہ علیہ جی رحمتہ اللہ علیہ میں نے دیکھا حضرت بہت لگا پہنتے تھے شاید کامل تھے حضرت بنوئی بھی وہاں دیتے تھے ساتواں کیا ہے جی تو اہل ہوا اور جو محاد دنیا دار ہیں ان کی صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ تو کس کی صحبت کے اندر رہیں جی اختیار و صحبت بس صلہ پسند کرنا صحبت علماء کا اور صلحاء کا علماء کی صحبت میں رہو صلحاء کی صحبت میں رہو علماء سے آپ کو علم ملے گا علماء سے کیا ملے گا ہاں اللہ کی صفت ملے گی اور صلحاء سے آپ کو نیک مال ملیں گے کیا آہ. جیسے کسی دکاندار ہو نا کپڑے والا وہاں جائیں تو آپ کو کیا ملے گا کپڑا ملے گا تو علماء سے کیا ملے گا علم ملے گا سولہ سے کیا ملیں گے نیک مال ملیں گے ایک دفعہ حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے دین دینپور کے حضرت خلیفہ غلام صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تو فارسی کا ایک شیر آیا سامنے بلے میواز میوا رنگ گیرا تھا خوباں خوب روح خوبی پذیرت ایک میوے سے دوسرا میوہ رنگ پکڑتا ہے آج کل بھی کھجوروں کی موسم ہے نا وہ سندھی بادشاہ والا بیٹھے ہیں سندھ کے تو ایک کھجور زرد ہو سرخ ہو تو دوسری کھجوریں جلدی زرد سرخ ہوتی ہیں نہیں آ ٹھیڑی میں ہے نا کھجوریں دیکھتے ہو ہمارے لیے نہیں لائے ہاں ایسے آپ ہی کھاتے رہتے ہیں چلیے تو ایک کھجور اگر سرخ اور زرد ہو تو دوسری کھجوریں سرخ اور زرد جلتی ہوتی ہیں آئے آئے تو ایک میوے سے دوسرا میوہ رنگ لیتا ہے نا جی تو آپ بھی نیکوں کے ساتھ بیٹھو گے تو رنگ چڑھے گا یا نہیں چڑھے گا ہاں چڑھے گا خوباں خوبی اللہ والے بھی اللہ والے ہوتے ہیں تو نیکوں کا رنگ چڑھاؤ اپنے اوپر علماء کے علم کا رنگ چڑھاؤ انما اللہ میں عباد العلماء خوف خدا کن کے دل میں ہوتا ہے علماء کے دل میں ہوتا ہے وہ اس لیے کہ عالم جو ہوتا ہے وہ خدا شناس ہوتا ہے عالم کیا ہوتا ہے خدا شناس ہوتا ہے اللہ کی معرفت ہوتی ہے اس کے دل کے اندر تو جس دل کے اندر خدا کی معرفت زیادہ ہو تو خوف خدا بھی کا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اس کی میں مثال دوں اگر آپ کے دل کے اندر میرا ہوگا احترام تو آپ میری بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے کہ استاد کا احترام ہے کہیں جا رہے ہوں شہر وہاں یہ چل رہی ہوتی ہیں اپنا سینما ہوتی ہے یا آج کل ٹی وی میوی ہے وہاں دیکھنے کا شوق ہو جائے آپ کو تو دل کے اندر میرا احترام ہوگا نا تو نہیں دیکھیں گے استاد پٹائی کرے گا ناراض ہوگا ایسے ہوگا یا نہیں اور اگر دل میں احترام نہیں ہوگا تو آپ ٹی وی میوی دیکھتے رہیں گے کہیں گے کیا جانو جی استاد کو کیا جانو کون ہوتا ہے استاد تو دیکھو دل میں احترام نہ ہوا نا تو جتنا احترام زیادہ ہوتا ہے اتنا خوف دل میں زیادہ ہوتا ہے یہ ہدایت الکاری میں کتنے تھے جی ہاں سات چیزیں تھیں آگے آپ کے سامنے آگے ہے قرآن پاک آپ پڑھ رہے ہیں نا تو چھوٹی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے کہ ہر علم پڑھنے کے لیے دیکھا جاتا ہے اس علم کی تعریف موضوع غرض وغیرہ تو آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں جو تمام علوم کا منبع ہے تو قرآن پاک کی تعریف دیکھو یہ نور الانوار کے اندر لکھی ہوئی ہے تاریخ القرآن هو کتاب المنزل الرسول صلی اللہ ہو قرآن وہ کتاب ہے جو اتاری گئی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے المکتوب فی المصاحف وہ لکھی ہوئی ہے کس کے اندر مصاحب کے اندر مصاحب جو مصحف کی ہے مصحف یہی جو آپ کے سامنے رکھا ہو اس کو مصحف کہتے ہیں المنقول ان ہو نکل ان تباترن قرآن پاک منقول ہے حضرت سے اور نقل بھی کیا ہے متواتر ہے بلا شبہ یعنی ہر زمانے میں اس کو نقل کرنے والے اتنی ہیں کہ ان کا اتفاق جھوٹ پہ کیا ہے بہت میرے سامنے بحث کر رہا تھا ایک آدمی یہ آپ کے کراچی کے فتنوں میں سے تھا وہ ہے تو جماعت المسلمین ہے جماعت المسلمین کا آدمی تھا میں نے کہا یہ تمہاری کتاب ہے کتاب دکھی میں نے اس کو اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن امبال بھی کافر ہے نور بلّہ شیخ عبد القادر جیلانی بانی بھی کافر ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علی بھی کافر ہے یہ ہمارے سارے بزرگان دین تو ہوئے کافر اب تو بتا کہ تمہارے پاس قرآن کہاں سے آیا بھئی قرآن لانے والے یہی حضرات نے ہی ہمارے ہیں چھاپے تو اب ہیں نا پہلے یہ قرآن لکھتے تھے ہمارے بزرگان دین اور تقسیم کرتے تھے تو نقل متواتر تو اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم ان سب بزرگوں کو نیک سمجھیں دیا نتار سمجھیں تب قرآن پاکی نقل متواتر ہے میں نے اس کو کہا یہ تو ہیں سارے کافر تو قرآن کہاں سے سچا ہوا سمجھ رہے ہو نا نقل تو نہ متبادی تا یہ تم دعویٰ کرو کہ قرآن تمہارے باپ پہ اترا ہے جبری لایا تمہارے باپ پہ بھیا یہ دعوی کرو میں نے کہا دو جواب دو اس کا اس کا باپ جواب دے سکتا تھا پھر میں نے کہا تم کہتے ہو کہ ہماری جماعت مسلمین ہے مسلمین کا منت منافقین ہے ہم مومنین ہیں وہ کہنے کا کیسے میں نے کہا قرآن میں ثابت ہے کالا تل آ بدبی آتے ہیں آپ کے پاس کہتے ہیں کہ آمن ہم مومن ہیں کلم تو منو کیا تم ان کو کہو بدویوں کو کہ تم ایماندار نہیں مومن ولاکن کو اسلم تم جماعت مومنی نہیں ہو ہاں لیکن یہ کہو کہ اسلم نہ ہم مسلمین ہیں تو قرآن نے فیصلہ کیا جو منافع تھے نا وہ جماعت مسلمین تھے جماعت مومنین نہیں تھے ولما ید خل ایمان بھی قوم چونکہ تم جب آ تو مسلمین ہو تمہارے دلوں کے اندر ایمان نہیں اترا جب اترے گا تو مومنین بن گئے میں نے کہا مومنین ہے تو مسلمین ہو تو مسلمین تو منافقین ہی ہوتے ہیں میں نے کہا دو جواب دو قرآن سے اس کے باپ بھی جواب دیں عجیب یہ لوگ چکر لگاتے ہیں خیال کیا کرو ہم اپنے اقابر کی میں رہیں موضوع قرآن کیا ہے ال انسان سن مکلف بھائی انسان مکلف ہے یا نہیں تو قرآن پاک کے اندر جتنی حکام ہیں انسان کے لیے ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے نا جن ہے تو ہمارے تابع ہیں اچھا انسان ہے سمجھے جی انسان اس حیثیت سے کہ وہ مکلف ہے یہ موزوں ہے قرآن کا آپ دیکھو قرآن کے ساتھ انسان کا ذکر ہے خود قرآن مجید میں ارحمان و اللہ, اللہ نے تعلیم دیا کس کی قرآن کی اللہ القرآن میاں الرحمن اللہ القرآن رحبان نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی ہے خال الانسان انسان علامہ البیان پیدا کیا انسان کو اور سکھائی اور اس کو کھوا کے کھو اب جب قرآن کے ساتھ انسان ہے یعنی ملاسبت ہے اقرا بسم رب کل دی خلق خالق من علق اقرائل قرآن جیسا لفظ یہ ہے پڑھ تو قرآن کو ساتھ نام رب اپنے گے بسم اللہ کے ساتھ جس ذات نے پیدا کیا خلق الانسان انسان من غلط تو ادھر بھی اقرا کرات قرآن کے ساتھ کس کا ذکر ہے انسان کا تو موضوع قرآن آ گیا آگے ہے جی غرض آیا آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس سے مقصد آپ کا کیا ہے قرض کیا ہے السام ہو بل اروا تل اس کا ووز ہو بے جمی سادا بات ایسمنی السام ہو بل اروا تل اس کا تھامنا ہلکا مضبوط کو یہ ہلکے جان تو لوہے کے لوہے کے ہلکے ہیں ادار بھی کہیں ہوں گے تو حلقہ مضبوط ہو اس کے تھامو ٹوٹے نہیں تو آپ مضبوطی سے ہو گے اس کے ساتھ یا نہیں تو یہی ہے وہ حلقہ مضبوط کیا ہے میں بتاتا ہوں ابھی تھامنا حلقہ مضبوط کو اور کامیاب ہونا ساتھ تمام سادات کے سعادت دنیاوی بھی, بھی اور سادت اخروی بھی, بھی دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں یکربیتا جس نے کفر کیا نہ مانا جنگ کی کس کے ساتھ تاغوت کے ساتھ بوم بلّا اللہ کے ساتھ ایمان مان لایا تابوتوں کو مانو گے یا انکار کرو نے تاغوت کہتے ہیں شیطان کو تاغوت کہتے ہیں ہر سرکش طاقت کو جو حق کا مقابلہ کرے اور سب تاغوتوں سے بڑا تاحوت امریکہ شیطان ہے یا نہیں ہے تو امریکہ کے ساتھ جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی ڈرا نہ کرو ہم خدا سے ڈرتے ہیں نہیں ڈرتے موت اپنے وقت پہ آتے اے نمات کو ید ر کل جہاں ہوگی موت پالے گی نہیں بلاؤ کم تم کی بروجنگ مشی چاہے مضبوط کلو میں تمہیں چلے جاؤ تو جو شخص بغاوت کرتا ہے تابوت کے ساتھ اس کو نہیں مانتا اور ایمان لاتا ہے ساتھ اللہ کے پستا کے کام لیا اس نے ہلکے مضبوط کو یہی دین کا ہلکا ہے یا گیا جی میرے عزیز ہم جو قرآن پاک پڑھاتے ہیں نا ایسے ترجمہ نہیں کرتے جاتے اور نہ ہی زیادہ قصے سے بیان کرتے ہیں اصطلاحات ہیں ہم قرآن پاک کو ان اصطلاحات کے رنگ میں پڑھاتے ہیں کہیں دلائل اقلی آ جاتے ہیں کہیں دلائل نکلے آ جاتے ہیں کہیں تقریب دنیاوی ہے اخروی ہے ان اصطلاحات کے رنگ میں قرآن پڑھایا جاتا ہے مزہ تب ہے کہ قرآن پاک میں ربط بھی ہوتا جاتا ہے تو پہلے وہی آپ کو اصطلاحات پڑھاتے ہیں یہ یاد کریں گے آپ پھر ان اصطلاحات رنگ کے اندر قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ محضور ہوں گے پہلے ہم کلام بشر پڑھتے اور پڑھاتے رہے اب کلام بشر سے اوپر چلے گئے ہیں کہاں کلام اللہ کی طرف اب کلام اللہ کا جب آپ مزہ لیں گے نا تو ساری چیزیں بھول جائیں گے ماں ہر چاند آئیں پراموش کردائیں جو کوئی ہم نے پڑا بھلا دیا اللہ حدیث یار کے تکرار میں بنے اب حدیث ہے یاد کی بات اس کا تقرر کر دیا اصطلاحات قرآن یا مضامین ہے قرآن پہلی پہلی یہ اصطلاح ہے صلاح سے دیکھ رہے ہو سات سلسلے ان میں سے پہلا سلسلہ ہے دعوی کا جی دعوی جمع دعوا کی دوسرے ہیں دلائل یہ جمع دلیل کی ہے تیسرا ہے شکایات منکرین چوتھے ہیں تخریفات ڈراو جن کو کہتے ہو پانچواں کیا ہے تمبیحات خبردار کرنا چھٹا ہے کیا تسلیہ ساتواں ہے ازالہ شبہات کیا یہ اور کو داخل نہ کرنا صرف ازالہ شبہات کرنا یہ آخر میں لکھ دیتے ہیں اور ازالہ شبہ یہ اور کو جز نہ بنانا ازالہ شبہات جز بنانے سے مجھے یاد آئی ہم جا رہے تھے عمرے پہ تو مجھے کہنے لگے وہ میرا دیکھا انہوں نے پاسپورٹ لکھا ہوا تھا منظور احمد نو مانی تو کہنے لگا اچھا جی منظور تو ہے بیٹا احمد ہے باپ نو مانی ہے دادا شاید <laughs> بفراد <laughs> کو جانتے ہیں مرکب مرکابری جانتے <laughs> سلسلہ اولہ ہے داوی کا پہلا پہلا سلسلہ کیا ہے جی اس سلسلے میں اصول اربا چار چیزیں ہیں بنیادی ان کو اصول اربا کہا جاتا ہے ایک تو توحید. دوسری کہے جی تیسرا قرآن کی سچائی چوتھا قیامت تو اس سلسلے میں اصول اربا کو بطور دعوی کے پیش کیا جاتا ہے اصول اربا دعوی ہوتا ہے اور اس کے کی آگے کیا ہوتے ہیں دلیر جیسے دیکھو جی الحمدللہ اس میں دعوی توحید ہے یا نہیں الحمدللہ میں کیا ہے اور آگے کیا ہے رب العالمین وہاں سے دلائل شروع ہوئے وہاں سے کیا شروع ہوئے درمیان میں آئے گا الحمدللہ میں دعوی توحید ہے زال کل لا رہے بتی یہ کامل کتاب ہے نہیں کسی قسم کا شک اس میں اس میں کون سا دعوی ہے بتائیے سدا کا دے قرآن سچی کتاب ہے یاسین سین الحکیم ان قلم مڈل مر یہ ان قلم مڈل مر کیا ہے دعوی ہے رسالت ہے حضور سچے رسول ہیں اس میں اس بات رسالت ہے باقی قیامت رہے گئی قزال کا یو ہیل موت ہے یہ قرآن پاک میں ہے اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تعالی مردوں کو وغیرہ یہ ہے اس کے وغیرہ بھی ہیں دعوی، قیامت پیش کیا گیا ہے تو یہ اصول اربا کے قرآن پاک میں ان کو بطور کس کے پیش کیا جائے گا دعوی کے اب آگے دلائل ہوں گے تو دلائل کتنی قسم ہے چار قسم کہ آج کے سبق میں سارے قرآن کا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا سلسلہ سانیہ دلائل کا ہے دلائل کی چار قسمیں ہیں پہلی ہے دلیل اقلی محض اس کی مثال آ رہی آگے دوسری ہے دلی لکلی ما اعتراف الخص۔ وہ ایسی دلی لکلی ہے کہ مخالف بھی اقرار کرتا ہے اس کا مخالفی ہاں دلی لکڑی ما اعتراف القسم اس کو ہم مختصر طور پہ دلیل لکڑی اطرافی بھی کہتے ہیں دلی لکڑی اطرافی تو دشمن نے کر دیا تیسرا ہے دلیل نقلی چوتھا کہہ دلیل واہ دلیل نقلی ہے پہلے انبیاء دیال اسلام کے قصے وہ نقلیں ہیں نا تو بتا اور نقلی نکلی کا پھر دلیل نقلی کی دو قسمیں ہیں ایک دلیل کا ہے جی کہ ہمارے نفسوں سے دلیل ہمارے وجود سے اور دوسری دلیل کا ہے اطراف سے دلیل کس سے آسمان زمین پہاڑ یہ کیا ہیں اطراف ہیں ان سے دلیل جیسے اللہ تعالی نے فرمایا سا نوری ہم آیات نافل آفاقی انکوش ہیں ہم دکھاتے رہیں گے ان کو اپنے دلائل آیات منے آفاق کے اندر بھی اور ان کے نفسوں میں بھی تو قرآن سے خود ثابت ہوا ہے نہیں کہ دلائل کتنی کے اس میں دو کے معاق کی اور انکوشی کی آپ مثالیں سنیے جی یا یونا سو بدو ربا کم اے لوگو عبادت کرو ربا پنے کی او بدو ربا کم دعویٰ ہے کیا ہے آپ بتائیں کس چیز کا دعویٰ ہے توحید کا کس کا الزی خالہ کا قوم جس نے پیدا کیا تم کو کیا شروع ہو گئی جی دلیل اکلی انفسی دلیل اکلی خالہ کا قوم ہمیں پیدا کیا نا ہمارے نفسوں کو یہ دلیل لکلی انپوسی ہے دیکھو جی دی آخری میں او بدو کیا ہے دعوی الزی خالہ کا کمب الزی یہ دلیل اکلی ان پوسی اور آگے ہے اللہ جال القم الارض فراشا یہ زمین جو ہے دلیل کون سی ہے آپا کی زمین آسمان یہ ہمارے نفس توڑے ہیں یہ دلیل لکلی آپا کی ہے اب دیکھو قرآن کا خلاصہ آ رہا ہے نا اصطلاحات آپ کے سامنے بمائے دل آ رہے ہیں یہ دلی لکلی محض تھی اس کے بعد نمبر دو میں کون سی دلیل تھی دلی لکلی ماں اطرافل دل دلی لکلی کے دو قسم آگ ہے نا انفسی اور آفاقی اب دلی لکلی ما اطرافل خسم ہے جس میں دشمن بھی خود اقرار کرے والا ان سال من خالہ کا اگر آپ سوال کریں مشرقین سے کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو آگے کیا ہے لا يقولن اللہ ضرور کہیں گے کہ کس نے پیدا کیا تو وہ لوگ اللہ کو خالق مانتے تھے یا نہیں کہ ایسی دلیل ہے جس میں مخالف کیا کر رہا ہے اقرار کر رہا ہے تو دلیل عقلی اعتراف کی ہوگی یا ما اعتراف الخص کہ لا اللہ دلی لکڑی یہ کتنے دلائل آ جی دلی لکڑی محض بھی آ گئی. دلیل دلی لکڑی بھی آ گئی اور دلیل آ گئی نکلی ہے نا تو نکلی کے اقسام ہے زیادہ وہ بعد میں بیان کریں گے پہلے کون سی دلیل سن لو دلیل واہ واہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھ کو حکم ہوا اس کام کا اس کام کا مجھ کو حکم کس کی طرف سے ہوا وہ دلیل کون سی ہوئی واہ دیکھو جی تو آپ فرما دیجئے میں اللہ کی طرف سے روکا گیا ہوں کہ اس کے سوا دوسروں کو مصیبت کے وقت میں اللہ کی طرف سے روکا لوہی تو یہ کون سی دلیل ہے جیل کہیں کہیں سراط بھی ہے والا کاد ائی لے گا واہ جینا میں قابل تو والا قاد اُہ آئی لائے کیا ہوئی نہیں رہے بھائی دلیل نکلی کی ساتھ کس میں ہے جی ایک تو دلیل نکلی ہے از قطب صاحب کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعوی توحید دعوی رسالت صرف قرآن پاک میں نہیں پہلی کتابوں میں بھی ہے کیا جو مضامین قرآن پاک کے ہیں اصولی مضامین یہ پہلی کتابوں کے اندر بھی تھے توحید رسالت قیامت تو یہ دلیل نقلی کیسے ہوئی کتب صاحب کا سے ہوئی دیکھو دلیل نکلی آج کتب صاحب کا جیسے وہ آتا ہے نا موسل کتاب و جال بنی اسرائی دی ہم نے مو علیہ السلام کو کتاب کون سی کتاب اور اور کیا ہم نے اس کتاب کو ہدایت واسطے بنی اسرائیل کے تو یہ دلیل نقلی کیسے ہوئی جی کتب اور کتب سابقہ میں سے کون سی کتاب ہے اور آپ آگے جی نمبر دو دلیل نکلی ادم پیائے سابقین لیکن اجمال اجمال کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کا نام نہ لیا جائے اور تفصیل کا ہے نبی کا نام لیا جائے یہ مالن ہے جیسے بمبار کا میر رسول اللہ لو ہی لن اللہ نہیں بھیجا ہم نے تو اس سے پہلے کوئی رسول نہیں سب رسولوں کی طرف یہی وہی ہم کرتے تھے لا اللہ, اللہ سب کی طرف یہی وہی تھی اب رسول کا نام ہے یا جمالن ہے سب انبیاء کے پاس کون سی وحی تھی توحید کی وحی تھی تو یہ دلیل نقلی ہے امبیا صابقین سے لیکن یہ جمالن ہے آگے تیسرا جی دلیل نقلی نکلی بیا صاحب کی تفصیل کا کیا مانا اس کے نام لیا جائے جیسے دیکھو جی واز پور فل کتابی تذکرہ کرو کتاب کے اندر کس کا ابراہیم علیہ السلام کا اس کا بھی وہ قوم ہی مذاطا خود اپنے باپ کو اور قوم کو کہہ رہے ہیں کہ کس چیز کی پوجا پاٹ کر رہے ہو تو ابراہیم علیہ السلام پہ کیا لیا گیا جی نام لیا گیا یہ بات نہیں سمجھ کہ دلیل نکلی ازمبیا ہے دلیل نکلی از علماء اہل کتاب چوتھے نمبر پہ کیا ہے جی دریل نکلی ہے لیکن علماء سے ہے مطلب یہ ہے کہ یہود الصارہ کے جو من علماء فین علماء ضدی کون سے آ, جیسے حضرت عبداللہ بن سلام کیا دے یہود کے عالم تھے یا نہیں کابیہ احبار بھی تھے یا نہیں عالم یہ مسلمان ہو گئے وہ جانتے تھے جبھی اللہ زینہ تہلا من یتلو نہ ہوں حق کا تلاو آتے الا ایک یوں جن لوگوں کو ہم نے پہلی کتابیں دی اور ان کو پڑھتے ہیں حق پڑھنا وہ بھی اس قرآن کے ساتھ ایمان لاتے ہیں تو یہ دل نکلی کیسے ہو گئی پر مایا کتاب سے پانچواں ہے دلیل نقلیات یہ ای جنوں سے نقل پیش لی گئی پرمایا انسانو تم شرک کر رہے ہو تم سے تو جنات بھی اچھے کون اچھے وہ بھی قرآن پہ ایمان لائے تھے توحید کے قائل ہو گئے تھے تو دلیل نقلی کیسے ہو گئی جنات سے ہو گئی پل ہیا لیا ان نہ نفر ماہ نہ فرو مینال جن نے قرآن اجبا تو قرآن کو جنہوں نے مانا یا نہ مانا ہاں جن کو کہہ دے جی جن ہاں شریر ہاں ہیں شریر ہیں وہ ایمان ہے آپ فرما دیجئے میری طرح بات کی گئی ہے کہ سنا جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو پھر کہنے لگے انا سمے نہ قرآن آج یادی اللہ روشت منا بے ماندہ اس کے ساتھ چھٹا کیا جی دلیل نکل ملائکہ ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں شاید اللہ و لا اللہ کا تو علم پائے ہم دل کس <قسط> آپ دیکھو توحید کی گوائی اللہ دے رہے ہیں فرشتے دے رہے ہیں العلم بھی دے رہے ہیں پھر دلی نکلی کیسے ہو گئی ملائکہ سے بھی گئی گواہی دی اللہ نے اس بات کی کہ نہیں کوئی معبول مگر وہی فرشتے گوئی دے رہے ہیں العلم بھی گوئی دے رہے ہیں دراحل کے قائم اللہ صاحب انصاف اچائی جی, ملائکہ بھی آ جنات بھی آ گئے. اب دلیل ہے پرندوں سے تویور منا پرندے جو ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح تحلیل بیان کر رہے ہیں وہ بھی توحید کے قیر ہیں اے انسان تم سوچو تمجے تم بھی توحید قیر بن جاؤ دلیل نکلیاس تیور آپ سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں پڑھیں گے کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے لشکر ہوتے تھے انسانوں کے بھی اور جنوں کے بھی اور پرندوں کے بھی تھے لشکر ایک دن پرندہ جی گم ہو گیا ہد ہد ہد ہد جانتے ہو ایک پرندہ اس کی چونچ بڑی ہوتی ہے وہ درختوں میں بیٹھتا ہے ٹھک ٹھک کرتا ہے دن. زمین سے کیڑے نکال کے کھاتا ہے خود بہت کمب ہو گیا آپ نے حاضری لی نہیں تھا ہو دو تو آپ نے فرمایا ہو دودھ نہیں نظر آ رہا انی لا رد ہو دام کان منال تو آئے بھی کون کرا دیا ہے دیکھو تلاش کرو آیا تو یاد رکھنا میں اس کو سزا دوں گا تو ماں کا سا بھائی تھوڑی دیر ٹھہرے سلام آ السلام سلام خود صاحب نے آ کے سلام کیا کیا؟ السلام علیکم آپ نے فرما درخان پکھی دا پوترا کہاں چلا گیا تھا ہم درخان پکھی کہتے ہیں کا حضرت جلدی نہ کریں میری بات سنیں ہم نے گزر کیا تھا آپ نے بھی ہم نے بھی میں نے دیکھا کہ قوم سبا کی ایک عورت ہے وہ تاج پہنے بیٹھ گئے ملکہ دلکیش بڑا شان شوکت کا طاقت ہے تاج ہے لیکن افسوس اس بات کہہ کے مچھرے کیا ہے سورج کے پجاری ہیں سورج کو پوجا کرتے ہیں وہ بھی اس کی قوم بھی پھر کہتا ہے وہ ہے سورج مفروق ہے اس ذات کو کیوں نہیں پیدا کرتے جو سب کا کیا ہے خالق ہے تو آپ دیکھو حد حد مباحد ہے یا نہیں کوئی مشرق نہیں ہے اللہ کی تھوڑی جان کر رہا ہے. یہ تھی. اللہ یش للہ اللہ کیوں نہیں سیدھا کرتے اللہ کے لیے اللہ بھی جو فریج جو کہ نکالتا ہے وہ پوشیدہ چیزوں کو آسمان و زمین آسمان سے بارش نکالتا ہے زمین سے ہماری خوراک نکالتا ہے کیڑے مکوڑے اور چیزیں وہ یا لمبا تو خون ہو مار اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے کر تو بھائی یہ دلیل نکلی کیسے ہو گئی پرندوں سے ہو گئی تو ابھی خلاصہ کیا ہے جی آپ کے سامنے پہلا سلسلہ کس کا آ گیا دوسرا سلسلہ کس کا آ دلائل کا ٹھیک ہے جی اب تیسرا سلسلہ شروع ہو رہا ہے شکایاتیں قرآن پاک کے اندر من کے شکوے بھی ہوں گے شکایات منکرین کا مطلب کہ منکرین کے کیا ہوں گے شکوے بھی ہوں گے کہ دیکھو من کرین کو شرمحیا کرنی چاہیے کھاتے اللہ کا ہے پکارتے کس کو ہیں غیروں شکوا کی ابتدا اکثر قول سے ہوگی دیکھ رہے यकूलू, ہو نا یقول متا ہزار وا دن کو تم سوادتی کہتے ہو قیامت کب آئے گی ہم نے تو نہیں دیکھی کہ قیامت مت آئی ہے یقولون یہ کیا ہے شکوا ہے کس کا شکوا ہے منکرین قیامت کا کس کا دیکھو جی شکوا کی ابتدا اکثر قول سے ہوگی اور کبھی شکوا کے ساتھ جواب ہے شکھوا بھی ہوگا جیسے پو نمتا زلواد ان کو <صَوَادِقِين> کہتے ہیں منقرین قیامت کب آئے گا یہ بات اگر ہو تم سچے شکوا ہے جی آگے جواب شکوا کو آپ جواب دیجیے کہ قیامت مت کہنا یقینی ہے قیامت مت کہنے کا ہے باقی راہ کب آئے گی اس کا علم کس کے پاس ہے آ, تو جواب شکوا گیا اچھا جی آگے کیا ہے سلسلہ رابطہ چوتھا سلسلہ کس کا ہے جی تقریفات کا تخریف کا من ہے جی <سلام> یہ باب تقریر کی مستر ہے خباف آ جو خب ہو اس کا معنی ہے ڈرام پھر تقریب دو قسم ہے ایک تخریف ہے دنیا بھی. کیا کہ مان لو ورنہ دنیا میں تم پہ عذاب آ سکتا ہے جیسے قوم میں ان پہ آیا یا نہیں آیا اور تخویب اخروی کیا آخرت کا ڈراوا مان لو ورنہ قیامت کے اندر آگ میں جلو گے دو لاکھ کے اندر دیکھو جی تخویل دو قسم ہے جی تقوی دنیاوی اخروی دونوں کی مثال ہے کل لذین کا فروسا تو تو شارون علاج جہنم آپ فرما دیجئے کافروں کو ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے تو مغلوب ہوئے کافر یا نہیں حضور غالب ہوئے مکہ فتح ہو گیا تم مغلوب ہو جاؤ گے کون سی تقریب ہے دنیا میں مارے کھاؤ گے ب تو شارون علاج جہنم یہ کیا ہے بات دیکھ دونوں اکٹھی ہیں تقریبیں دنیا بھی جیسے کلینا کل کافی تو اور اخروی ساتھ ہے تو شرون ہے اس کے مقابلے میں مومنین کے لیے کیا ہے اشارات ہیں خوشخبری ہیں،, ہیں وہ کہا ہے وہ بشرزینا منوبا میں لحاظ ان لہم جنات یہ ہے سلسلہ خامے سات بہار پانچواں سلسلہ کس کا ہے تم کا معنی خبردار کرنا یہ بھی باب تفیر کی مستر ہے نبا یا نبے تمبی ہے تمبی بابا تین قسم ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے مالک و خالق ہے یا نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو تمبی کر سکتے ہیں نہیں تو ہمبیار اسلام کو بھی تمبی کی گیا قرآن پاک مومنین کو بھی کہا کی گئی ہے تمبی کی گئی کافروں کو بھی لیکن کافروں کی جو تمبی ہے نا اس کو ہم زجر سے تعبیر کریں گے کیا آ, جھنے ڈنڈا دکھاما ڈنڈا دکھام سلسلہ خامش تمبی ہا یہ تین قسم ہے پہلا تم بھی ام بہل علیہ السلام جیسے نور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا نور علیہ السلام بیٹے کے غم میں اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ لائن کہ میرا بیٹا تو میرے حال میں سے تھا آپ نے فرمایا تیرے ہال کو بچاؤں گا سمجھا تو اللہ تعالی نے فرمایا نو یہ تیرے حال میں سے نہیں تھا تیرے وہ بیٹے ہیں جو مومن ہیں نے اس لیے تو سوال نہ کر اس قسم کا تو اللہ نے نو علیہ السلام کو کیا کر دی تم یہ کر دیو جی تم بھی اب بھی لو علیہ السلام کو فرمایا فلا ت نے ملک اہلو اس کے سن کر سوال نہ کر اچھا خاتم لمبیا حضرت محمد مستفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کی گئی تمبی کی گئی لیکن آپ کو جو تمبی کی گئی یہ شفقت کے رنگ میں ہے کیا جیسے آپ کا پیارا بیٹا ہو نا پیارا بیٹا اس سے غلطی ہو جائے تو آپ کو تمبی کرنی پڑتی ہے لیکن شفقت کے رنگ میں کیا میرے پیارے بیٹے ایسا کام نہ کیا کروائی ساری سر کی بولی یاد ہے میرا بگڑو ایجا کم نہ چاہ بگڑو ایک محبت کا لاز ہے سمجھے جی کو تنبیہ بھی کر رہے ہیں اور شفقت بھی ہے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبو کے لیے جا رہے تھے نا تو منافقین نے آ کے آپ سے اجازتیں لینے شروع کی کیا آ, کسی نے کوئی بہانا کیا کسی نے کوئی بہانا آپ اجازت دیتے گئے تو اللہ نے فرما میرے محبوب آپ ان کو اجازت دے, نہ دیتے تاکہ ان کا لفاق بالکل کھل جاتا آپ اجازت نہ دیتے گئے چلو پھر بھی نہ جاتے آپ کے ساتھ تو لفاق کیا ہو جاتا پھر تو واضح ہو جاتا وہی ہے اف اللہ انکل عمل اب دیکھو معافی کا اعلان پہلے ہے معافی کا حیران کیا ہے <تصفح> تو یہ پیار ہے یا نہیں معاف کر چکا اللہ تو اسے لے ماض آپ نے کیوں جازت دی ان کو آگے آئیے تم بھی ہے پر میں ہا ان تم الا بونا ہوں بلاو ہی بو نا تم خبردار تم یہی محبت رکھتے ہو کافروں کے ساتھ آئے تم کافروں کے ساتھ محبت رکھتے ہو امریکہ کے ساتھ برطانیہ کے ساتھ یہود و نصارہ کے ساتھ بولا یو ہی کو، وہ تو تمہارے ساتھ محبت نہیں رکھتے وہ تو مسلمانوں کے قاتل ہیں تم محبت رکھتے ہو وہ تمہارے کیا ہیں قاتل ہیں وہ محبت نہیں رکھتے تمبی ہے یا نہیں ہے مومنین کو تمبی کی گئی اس تمبیر پہ آپ عمل کرو گے یا نہیں یا پتلون پہنو گے انگریزوں کی طرح ہمارے بیٹے بھی انگریز بنے پھرتے ہیں ڈاڑی بھی مڈاتے ہیں کہ ڈاڑھی مڈانا حضور کا طریقہ ہے یا انگریز حبیض کا طریقہ ہے حضرت شہید الاسلام رحمہ اللہ تعالی جو ہمارے آرام فرمائے ہیں جن کی مرکز ادار ان کی خدمت میں ایک داڑھی منڈا یار کہنے لگا حضرت میں حج پہ جا رہا ہوں تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں آپ نے فرمایا وظیفہ ہے لیکن تو عمل نہیں کرے گا اس پر. میں oh جی, آیا ہوں ایسے تو آیا ہوں حمل کروں گا وظیفہ وظیفہ یہ کہ پہلے داڑھی رکھاؤ پھر جاؤ وظیفہ یہ ہے پہلے داڑھی رکھاؤ بھائی میں گناہگار مولوی ہوں میرا بیٹا داڑھی منڈا کے میرے سامنے آ جائے میں راضی ہوں گا نہ ناراض ہوں گا, ناراض ہوں گا. تو داڑھی منڈا کے اس طرح پھرا کے رحمت للعالمین کی بارگاہ کے سامنے جو جائے تو حضرت ناراض ہوں گی راضی ہوں گے شرم نہیں آئی سنت کا تختہ نکالا ڈاڑی مڑا کس منہ سے وہ حاضری دے رہا وہاں عاشق بن کے جاؤ عاشق بن کے جاؤ اپنے آپ کو سوار کے جاؤ متبع سنت بن کے جاؤ ہاں میں نے جب حاضری دی تھی تو عرض کیا تھا عاشق مہجور ہے در پہ تیرے آیا ہوا سر پہ ہے بار گنا دل میں شرم آیا ہوا اے رحمت اللہ علی میرے سر پہ گناہوں کا ہو ہے میں سیاکار انسان ہوں شرم آ رہی ہے کہ تیرے سامنے میں بولا آش مہجور ہے در پہ تیرے آیا ہوا سر پہ ہے بارے بنا ہو دل میں شرم آیا ہوا ہے تہی دامن عمل اخلاص سے بالکل مگر سوزِ دل در دے جگر آہو آیا ہوا میرے پاس عمل نہیں اخلاص نہیں لیکن سوز دل ہے درد جگر ہے رونا ہے میں یہی آماز ہے تحی دامن عمل اخلاص سے بالکل مگر سوز دل درد جگر آگا لایا ہوا تو شفیع مذنبی بھی ہے ای جہانو آ جہاں تو شپی ہے مدن پیا جہانو آ جہاں آیا تے لو انا کو دل میں بٹھلایا ہوا آمین کہہ رہے یا بھی موقع ملے نا سلا تو سلام کا تو پہلے پہلی یہی آیا تاری حضرت کے سامنے بلاؤ انا ہوں ان کو سہم جاؤ گا بس اخر اللہ واس اخرا اللہ, اللہ سیاکار ہو کے تیرے دربار پہ آئے جاؤ ادھر آئے اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں بھی باپ کر دوں <laughs> اور رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں گی ہاں انتم تم الا تو تم ان کی ہر بات کے ساتھ محبت رکھتے ہو انگریز بنے پھرتے ہو اور تمہارے ساتھ محبت نہیں رکھتے نمبر تین کیا ہے جی تم بھی منقرین اور اس کو کیسے تعبیر کرتے ہیں زادر زادر من جھڑکی اے زادر فارسی عربی لفظ ہے اردو میں کہا کہتے ہیں اس کو جھڑک دینا سختی سے جیسے آرائے طلح جی یا نہا آپ تنظا صلہ کیا دیکھا دوں اس شخص کو جو روکتا ہے میرے بندے کو جب نماز پڑتا ہے یا بو جال کو کیا ہے؟, ہے حضرت کو روکتا تھا چھٹا سلسلہ ہے جی سات جیسا تسلیات یہ دو قسم پہ ہے ایک تسلی ہے بیال ہے السلام کو جیسے بھائی یہ قزے بو کا بہادر میں تب ہے میرے باں اگر یہ تیری بات نہیں مانتے جٹلاتے ہیں تو ہم کین کیونکہ پہلے رسولوں کا بھی لوگ کیا جٹھلاتے تھے حضور کو تسلی ہے یا نہیں دوسرا تسلی مو میں نے ایم سس تم کار مسل قومہ کار ہوں مسلو اگر پہنچے ہیں تو ان کو زخم تو پاس پاستا پہنچ چکے تھے قوم کو زخم زخمی تھے ایک غزبہ اہد تھا نا اس میں ستر صحابہ شہید ہوئے نہیں تو اللہ تعالی نے تسلی دی اگر تمہارے آدمی شہید ہوئے ہیں زخمی ہوئے ہیں تو بدر کے اندر ستر کافر مارے گئے نہیں بلکہ ستر قیدی بھی ساتھ ہوئے ان کو بھی تو زخم پہنچتے ہیں تمہیں بھی زخم پہنچتے ہیں لیکن تم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو یا نہیں تمہارے شہید سیدھا کہاں بیشت میں اور ان کے لوگ جو مردار ہوتے ہیں سیدھا کہاں تم تو بھی رکھتے ہو سلسلہ ساتیا ساتواں سلسلہ ازالہ شبہات یعنی معان دین موانے کہتے ہیں ضدی لوگوں کو معان کے شبہات مذکورہ یا غیر مذکورہ کے جوابات جیسے یعنی دیکھو جی وائن کن تم فی رائے بے مما نزلہ اللہ اب اگر ہو تم بھی شک کے اس قرآن سے جس کو ہم ملتا رہا اپنے بندے کے اوپر اب دیکھو ان کا یہ شبھ ذکر کیا گیا یا نہیں اس کا آگے کیا ہے اضالا ہے اضالے پاتو کے سورت تمہیں قرآن پاک شک ہے تو چھوٹی سی سورت بنا لو قرآن پاک کے مقابلے میں چھوٹی سی سورت بنا لو لیکن نہیں بنا سکیں گے کیا تک تو اضالا شبھ ہو گیا اور شب بھی مجبور ہے نہیں آگے ہی آگے اضالہ شب ہے لیکن شب و مقدر ہے ان اللہ فما کہ مشرقین نے ایک شبہ پیش کیا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ نے مچھر کی مثالیں دی ہیں مکھی کی مثال دی ہے یا نہیں یا مسلم فسط میں اولا ان دلین اللہ لئی ث زبابوں والا وا وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے مثال مکھی کی دوسری جگہ ہے کماسل ان کبوت ہے اتنا سزا تفائی کہ ان کی مثال دی گئی ان کبوت جانتے ہو یہ؟ چھتوں کے اندر ہوتے ہیں ہاں یہی ان کبوت ہوتا ہے مکڑی کو جالہ بناتی ہے تو کافروں نے کہا دیکھو جی یہ خدا کی کتاب ہے کہیں ان کبوت کا ذکر ہے کہیں کس کا ذکر ہے مکھی کا ذکر ہے اور حضور نے مچھر کی مثال بھی دی تھی کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا پیاری ہوتی تو اللہ تعالی مچھر کے پر کے برابر بھی کسی کو دنیا نہ دیتے ایسے مگر پیاری ہوتی کافر کو نہ دیتے لیکن کافروں کے پاس دنیا کے کیا ہے ڈھیر ہے مردار ہے اور کیا ہے آپ دیکھو اس شبہ کا ذکر ہے قرآن میں نہیں ہے لیکن جواب ہے ازالہ شبہ ان اللہ بہت اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے اس بات سے یہ بیان کریں کہ چھوٹی بڑی مثال چاہے مچھر کی ہو یا مچھر سے اوپر ہو یہ اصطلاحات کے ان کا نام ہم نے کیا رکھا ہے جی سلاح آگے داوی آ گئے دلائل، شکایات منکرین طفیفات تنبیہات، تسلیات ضالائے شبہ تو یہ چلتے رہیں گے قرآن پاک میں اب ایک بات ہے سورت فاتحہ ہے سارے قرآن کا خلاصہ سورت فاتحہ سارے قرآن کا کیا ہے اس کو کہتے ہیں امول کتاب جیسے ماں بچے پہ شامل ہوتی ہے اسی طرح سورت فاتحہ بھی سارے قرآن پہ پر کیا ہے شام میلہ جمہوری طور پہ پر سارے قرآن کا خلاصہ ہے تو کیسے خلاصہ ہے اس کے متعلق چند تقریریں کی گئیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تقریر کی امام خزالی نے ایک تقریر کی مولانا حسین علی صاحب نے ایک تقریر کی علامہ شبیر احمد نے ایک تقریر کی راہ اللہ تعالی تو یہ چار تقریریں کی گئی ہیں اس بنا پہ کہ سورت فاتحہ قرآن کا کیا ہے خلاصہ ہے سنیے جی قرآن مجید کے مضامین خمسہ کا ذکر قرآن پاک کے اندر اجمالی طور پہ کتنی مضمون ہیں جی اور سارے پانچ مضمون کس کے اندر پائے جاتے ہیں سورت میں تو سورت فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہوئی یا نہ ہوئی دیکھو جی امام الحد شاہ ولی اللہ خد سر کے نزدیک قرآن مجید میں پانچ مضامین مقصودی طور پہ مذکور ہیں ہم حضرت شاہ صاحب کی مزار کی زیارت کر آئے ہیں دہلی گئے تھے دیوبند گئے تھے شاہ ولی اللہ شاہ عبد الرحیم وہ یہ ان کی مزاریں ہیں اور ان کے پاؤں کی طرف ان کے چار بیٹوں کی مزاریں ہیں یہ چار بیٹے بھی یاد کر ہمارے اقابر تھے شاہ عبد العزیز محدس دہلوی شاہ عبد القادر محدس دہلوی شاہ رفیع الدین محد ذیل بھی ہیں مفسر بھی ہیں شاہ عبد الغنی کتنی بیٹے ہو گئے چار بیٹے ہیں ای خانہ ہما آفتاب اللہ ان کی زیارتیں کہ ہم انہیں آنکھوں سے آنسوں کہ یہی لوگ تھے جو تفسیر حدیث کا چرچا ان کے ذریعے ہوا ہمارے متحدہ ہندوستان میں ابھی تو پاکستان علیحدہ ہے انڈیا علیحدہ ہے پہلے ایک ہی ملک تھا سارا تو امام الہند کے نزدیک قرآن مجید میں پانچ مضامین مقصودی طور پہ ہیں ایک ہے علم المخاصمہ کیا ہے جی اس کا دوسرا نام ہے علم المناظرہ یعنی فرق باطلہ کے عقائد باطلہ اور امال فاسدہ کا بذریت دلائل اربا ابتال چار دلیلیں پڑی تھی نا دلیل نقلی محت دلیل اکلی اطرافی دلیل نقلی دلیل, دلیل واہ اور اضال شبہ نیت عقائد صحیح کا شبہ یہ ہے علم المحاسمہ دوسرا کہہ ہے جی علم الحکام یعنی ابا و نواہی کا بیان ابا میرے کہ نماز پڑھو یہ حکم ہے یا نہیں نہ کیا ہے لا تقرب النا زنا کے قریب نہ جاؤ یہ کیا ہے نہ یہ حکام ہیں تیسرا ہے تذکیر تصکیر پیالہ ہم اس کو کہتے ہیں تذکیرات ثلاثہ کیا کہتے ہیں تین تذکیریں ہیں دو چیزیں وہ آ گئیں اور تذکیرات ثلاثہ کتنے ہو گئی پانچ تذکیر بلا اللہ تذکیر بے ایام اللہ تذکیر بے بہ بادل موت ان کو تذکیرات خلاثہ کہا جاتا ہے تذکیر بلا اللہ کا کیا معنی یعنی انعامات خدا بندی کا تذکیرہ آلات اس کو کہتے ہیں انعام آد کو شرامیات میں پڑھایا آپ نے تذکیر بیام اللہ یعنی اما میں کا کہ حالات اس کا دوسرا نام کا بھی تکلیف ہے ابھی پڑھ چکے ہو نا اس کو تذکیر بیام اللہ بھی کہتے ہیں تقوی دنیا پانچواں تذکیر باں بادل موت یعنی موت کے بعد آنے والے حالات کا بیان اس کو دوسرا نام کیا تکلیف ہے خیال قرآن مجید کے علوم اربا کا ذکر قدرت الصالقین امام غزالی قدر کے نزدیک قرآن مجید میں کتنی مضامین ہیں جی چار مضامین مقصودی ہیں علم الصول علم الحکام علم القصف علم الصول تو وہی ہے نا توحید رسالت اور ماد کا ذکر ماد کا منع کیا مل الحکام وہی ابا میرو نواہی کا ذکر تیسرا علم القصف ہے جس میں انبیاء سابقین علیہ السلام اور ان کی اقوام کا تذکرہ چوتھا دسلوک جس کو آپ تصوع کہتے ہیں دین تصور کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان مکمل طور پہ اللہ کا ہو جائے مکمل طور پہ ہر کام میں اللہ پہ اعتماد کرے جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگے ہمارے سیدنا شیخ عبد جیلانی محبوب صبانی نے اپنے بیٹے عبد الوہاب کو یہ نصیحت کی تھی کہ اے بیٹے ازار سال تھا فص اللہ جب تم مانگے تو کس سے مانگے بائزاستان تھا فص الحمد اللہ سوال کرے تو خدا سے مدد مانگے تو خدا سے مانگ جی مسمد اللہ پہ اعتماد ہو مجھے کوئی تکلیف ہو گئی تھی تو میں نے اللہ تعالی سے عرض کیا سوال کیا میری تکلیف ہی دور ہو گئی ہے کیا عرض کیا ایوب کا شافی تون اس کا تھا ساتھی تو ایوب علیہ السلام کیس نے شفا دی اللہ یونس علیہ السلام کے ساتھی کون تھے وہ دریا میں چلا گیا نا مچھلی کے پیٹ میں کون تھے کس کو پکارا انہوں نے لا الہ الا تو سبانا کہیں گی کون کو بکا شافی تون کا تھا تو مشکل گھڑی کافی تو تیرے سوا میرا کون ہے تو ہی بتا میرا کون ہے مشکل کشا میرا کون ہے میں نے اللہ سے حل کیا اللہ میں تو تیرا بندہ تیرے سوا تو میرا کوئی نہیں چار جی تو, تو ہے الحمد للہ بیماری ختم اس وقت اس گناگار میں کوئی بیماری نہیں آئے نہ بلڈ پریشر ہے نہ شوگر ہے نہ دل کی بیماری اسی کریم کا کرم ہے قرآن کی برکتیں بھی ہیں قرآن پاک کی برکتیں ہیں تم تھک جاؤ گے میں نہیں تھکوں سننے والے تھک جاؤ گے پڑھانے والا نہیں تھکے گا تو برقرار ہے نا قرآن پاک کے جی علم و سلوک کا تو گلا وال اعتماد ہو اللہ سمجھے جی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ مکمل اعتماد کرنا بھروسہ رکھنا ساتھ اللہ کے اور اس پہ اعتماد کرنا یہ کس کے نزدیک ہیں جی امام غزالی کے نزدیک وہ کہتے ہیں سارے قرآن کے مقصودی مضامین یہ چار ہیں اور یہ چاروں کس کے اندر ہیں سورد ساتھیوں میں چار قرآن مجید کے حصہ سے اربا کر دے پھر چار حصے استاد المفسرین حضرت مولانا حسین علی صحیح وہاں بچنا خود سے سیروں کے نزدیک مضامین کے اعتبار سے قرآن مجید کے کتنے حصے ہیں ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے ہر حصہ کیسے شروع ہوتا ہے تو ہمارے عکاقوں نے کتنے قرآن پاک کی خدمات کی ہیں پہلا حصہ سورت پاتیا سے سورت میدا کے آسکتا ہے سورت فاتحہ الحمدللہ ہے یا نہیں تو سورت میدا کے آخر تک یہ سلسلہ ہے اس میں زیادہ تر خالقیت باری کا ابھیان ہے دوسرا حصہ سورت انعام سے شروع ہوتا ہے سورت انعام کا ابتدا پڑھو جی کیا ہے الحمد للہ اللہ فاتح ظلم دیکھو الحمد دی ہے یہ بنی شر کے آخر تک ہے اس حصے کا مرکزی مضمون کا ہے ربوبیات باری تعالی اللہ خالق بھی ہیں اور ہمارے مربی بھی ہیں تیسرا عصہ صورت سے صورت کہوی الحمد الحمدللہ سے جرو ہے صورت عذاب کے آخر تک اس میں اکثر تصر ہے باری تعالیٰ کا ذکر ہے متصر فلمور کون ہے اللہ یہ کارخانہ یہ نظام آپ چلا رہے چوتھا عیسہ صورت صباب سے آخر قرآن مجید تک اس میں بیشتر مضمون کس کا ہے مالکیت باری تالا اور نفی شفاعت کہریا کا بیان ہے کس کا بیان بھائی انبیاء ہے السلام قیامت کے دن سفارش کریں گے یا نہیں لیکن اللہ کے ضن سے یا زور سے منظلدی یش و اندہ اللہ بے اللہ کی اجازت سے زور سے نہیں کریں گے لیکن یہ بتتی لوگ کیا کہتے ہیں کہ پیر فقیر زور سے بھی سنبھارے تھے ان کے زبردست تھی تو انہوں نے قصہ بنایا ہوا ہے کہ ایک بڑھیا عورت تھی وہ شادی کر کے جا رہی تھی بیٹے کی تو شادی کشتی کے اندر بیٹھے کشتی غرق ہو گئی کیا ہو گئی غرق ہو گئی کشتی کافی عرصہ گزرا تو بڑھیا پھر آ گئی محبوب سبانی کے پاس شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس کہ وہ میری برات ساری غرق ہو گئی ہے وہ نجات دلاؤ محبوب صبانی نے دیکھا لوہ ہے محبوب کو تو کہنے لگے کہ کوئی نجات نہیں وہاں نہیں لکھا ہوا تو کہنے لگے کہ تو کس چیز کا پیر ہے میں تو لے کے جاؤں گی پھر حضرت محبوب صبح نے اللہ کو عرض کیا کہ اللہ نجات ہونی چاہیے اللہ نے فرمایا کوئی نجات نہیں تو محبوب صبانی کہنے لگا اے لے جبا اے لے کبا اے لے ہاتھ پکڑتا اگر تو نجات نہیں دیتا تو مجھے تیری ولایت کی ضرورت نہیں میں تیرا ولی نہیں ہوں میں تیرا دو دن لے لے لیجا کو مجھے کوئی دور خدا ڈر دیا خدا ڈر دیا پھر معمول صبح روٹ گیا ہے تو خدا نے ڈر کے مارے وہ سارا بیڑا نچا دیے ٹھیک ہے پتہ نہیں کہاں سے یہ گھڑتے ہیں پھر آپ لاہور جائیں نا تو باقاعدہ وہ فوٹو بکتے ہیں کہ بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے محبوب سبانی بھی بیٹھا ہوا ہے اور بڑھیا کا بیڑا تر رہا ہے تو کہتے ہیں دیکھو وہ بھی نہیں مانتے تر رہا ہے وہ اپنی طرف سے جھوٹ بنایا کوٹو بنایا اپنی طرف سے کہتے ہیں آپ نہیں مانتے یہ دیکھا ہوگا آپ نے بھی لاہور کی طرف سے زیادہ اچھا جی تو نفی شفاد کا ہریہ ہے قرآن مجید کے مضامین سکہ کا بیان چھ مضامین علام شبیر احمد عثمانی قدس سے سر سرو کے نزدیک قرآن مجید میں کتنے مضامین ہی ہیں جی کہ جی بیاں علامہ شبیر احمد عثمانی غریمت وقت ہے قرآن پاک کی انہوں نے بہت خدمت کی ہے تو میں جو آتا ہوں نا وقت نکال کے کوشش کرتا ہوں حضرت کی مزار ہے کہ بنوری ٹاؤن سے آگے جاؤ نا تھوڑا سا آگے کالج ہے وہاں حضرت کی مزار ہے تو میں زیارت دیتا ہوں اور حضرت کو عرض کرتا ہوں حضرت میں آپ سے فیض حاصل کر رہا ہوں آپ میرے محسن ہیں دعا بھی کرتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ تو نہیں ہے کہ انسان اس کے اختیار میں ہے کہ ہر چیز سنے ان اللہ یوسمیو میاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سنا دیتا ہے سمجھے جی اللہ کی مرضی پہ ہے نا قرآن میں ہے ان اللہ یوسمی معیشا ترجیح اللہ میں شبیر احمد عثمانی کر دیجیے قرآن میں یہ میں چھ مضامین ہیں توحید رسالت کی عمر ماننے والوں کے احوال نہ ماننے والوں اب کتنی بزرگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کے مضامین بیان کیے کیا اب چونکہ سورت فاتحہ سارے قرآن کا کیا ہے خلاصہ ہے امر کتاب ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ سارے مضامین سورت فاتحہ میں کیسے پائے جاتے ہیں جب ہمارے سامنے یہ چیز آئے گی تو ہمار سجا کا نام صورت ہے دیکھو جی مضامین کا فاتحہ پر انتباہ جب فاتح امر قرآن ہے تو اس میں مضامین سابقہ کا انتباہ بھی کیا ہے ضروری ہے پہلے پہلے کہ جی مضامین خمسہ کن کے نزیر تھے شاہ ولی اللہ رحمت مضامین خمسہ کا فاتحہ پر انتباہ الحمدللہ رب العالمین میں کیا ہے کیونکہ علم المقاسمہ کہتے ہیں علم المناظرہ مناظرے میں دعویٰ ہوتا ہے اور کیا ساتھ ہوتی ہے ساتھ دلی تو الحمدللہ میں دعویٰ ہے رب العالمین کا ہے تو علم المقاسمہ آ گیا. اچھا الرحمن الرحیم میں کیا ہے تذکیر بیا لا اللہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ بھئی اللہ تعالی رحمان رحیم کیوں ہیں ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو رحمان نہیں میں تذکیر بھی اللہ اللہ مالک یوم دین میں کیا ہے مالک ہے دن قیامت کا دن قیامت کا موت کے بعد آئے گا پہلے آئے گا تو تذکیر بھی ماں بادل موت ہوگی نابد و یا کہ میں کہہ دیے رمول کیونکہ عبادت کر میں خدا کا حکم نہیں مدد مانگنا ٹھیک ہے نا غیر سے مدد نہ مانگو غیر کی عبادت نہ یہ نہیں ہوگی ہمر نہیں آ گیا سراۃ اللہ عنام طل میں کیا ہے جی تذکیر ہاں کیونکہ اس اسمیل ملک کے سز کا کیا ہے اجمال کرا ہے مغزوب الحمال فرقے گزرے ہیں یا نہیں قوم آج سموج گراؤن وغیرہ تو ان کی طرح اشارہ ہوا ہے مغضوب مغزوب الحمال کے اندر تو یہ آ گیا مجھے اچھا جی مضامین اربا کا فاتحہ پر انتباق تو کون ہے مضامین میں کس کے نزدیک نا. تو الحمدللہ میں کیا ہے توحید ہے رب العالمین میں کیا ہے آپ پریشان ہوں گے کہ رب العالمین تو خدا کی صفات علی کیسے ہے سوال کر رہے ہیں نا آپ میں اس کا جواب دیتا ہوں رب کا معنی ہے کہ اللہ تعالی مرب ہے سارے جہان کے. تو تربیت دو قسم ہے ایک تربیت جسمانی دوسری تربیت اللہ تعالیٰ نے ہماری جسمانی تربیت کی ہاں تو روحانی تربیت کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا یا اس تربیت کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ مربی ہیں اور تربیت کے لیے کس کو بھیجا تو رب العالمین میں میری سالت آ آپ سمجھے نا آگے جی الرحمن الرحیم مالک کی الدین اس میں کس کا ذکر ہے قیامت کا ذکر ہے بھائی مالک یوم دین میں تو قیامت کا ذکر ہے نہیں باقی الرحمن الرحیم کی میں تاقید کروں گا آگے کیسے مفض سرین کہتے ہیں اللہ تعالی رحمان اور دنیا رحیم ال آخرات تو آخرات کے لحاظ سے کیا ہے رحیم ہے تو قیامت آ گئی نا تو بعض الٹ بھی بیان کرتے ہیں تو یہاں تک کیا گیا جیل میں اصول تو امام غزالی نے کیا کہا تھا کہ قرآن پاک میں کس کا ذکر ہے الملک تو توحید آ گئی رسالت آ گئی، قیامت آ تو ان تین چیزوں کے اندر امام غزالی کا فرماتے علم اصول ہے عیاق نا بل کیا ہے یہ تو ابھی پڑھا ہے نا مر نہیں ہے علم اللہ کہاں ابھی پڑھا ہے عیاق نسم السلوک ہے کیوں کہ علم و سلوک کا خلاصہ میں نے ابھی بتایا ہے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دو مدد کس سے مانگو صرف خدا سے غیر سے نہ مانگو ایک دن سرات المستقی میں کس کا دیکھ رہا ہے ابھی آپ نے پڑھا ہے نا انبیاء ہو آہ گئے ان کے قصے سے مضوب الحمالین کے قصے سارے آ گئے تیسرا حصہ سے اربا کا فافیہ پر انتخاب الحمدللہ میں کس کا بیان ہے جی حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات آ پھر آپ کہیں گے کہ الحمدللہ میں خالقیات کا کہاں ذکر ہے نہیں نا تو آپ نے چھوٹی کتاب میں پڑھا ہے کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں ذات کو اور مراد لیتے ہیں اس کی صفات مشورہ جیسے کہتے ہیں نا فلاں آدمی ہاتم تئی ہے کیا تو ہاتم تئی کا مراد لیتے ہیں صفات مشہور کیا ہے تو ذکر کرو لفظ اللہ کا تو ذات باری تعالیٰ کی صفت مشہورہ کیا ہے خالق ہونا یہ ترین صفات ہے یہ کیونکہ اس مزاج سے اس کی صفات لازمہ مشہورہ مراد ہے وہ کون سی لازما مشہورہ ہے خالق رب العالمین میں کس کا بیان ہے یہ تو ظاہر ربوبیات باری تعالیٰ یہ دوسرا حصہ ہے الرحمن الرحیم میں کس کا بیان ہے کہ مہربانی کرنا رحم کرنا تصرف ہے مالک کے یوم الدین میں مالکیت بارے ڈالا اور نفی شراب کہنا مضامین کا فاتحہ پر انتباہ چھ مضامین کا فاتحہ پر انتباہ الحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم میں کس کا بیان ہے مالک یوم الدین میں کس کا بیان ہے کیا متاگی نا یا کناب یا کنستعین اح دن اسرات اور سب میں کس کا بیان ہے عبادت میں احکام استعانت میں احکام اس سرات مستقیم جس پہ چل رہے ہیں سارے کیا ہیں آکام ہے اچھا جی آگے سرات الزین انم تالحم میں کس کا بیان ہے رسالت کا بیان ہے اور ماننے والوں کیونکہ انم تالحم من ہم سے کون مراد ہیں نمالا نبی جین مِنَ النَّبِيِّينَ تو آ گئی نا یہ کون ہوگا ماننے والے نبیوں کے اندر سارا اور درہدا اور سالحین میں کیا آ گئی جی ماننے والے ہیں نا شہید رو اور آگے کیا ہے جی مغضوب اللہ حولا یہ کس کا بیان ہے نہ ماننے والوں کا بیان ہے یہ کس کے نزدیک ہے شاہ. میں علامہ شبیر احمد عثمانی اس کو ترجیح دے رہا ہوں زیادہ یہ بالکل آسان بھی ہے اور عام طور پہ میں یہی بیان کرتا ہوں کہ سورج فاتحہ کا خلاصہ یہ کتنی چیزیں ہیں یہ چھ مضامین ہیں سارے قرآن بکھرے ہوئے ہیں آگے اسمائے فاتحہ سورج فاتحہ کے نام تو بہت ہیں لیکن میں نے مشہور نام کتنے لکھائے ہیں بس پہلا نام کیا ہے اس کو فاتحت القتاب کیوں کہا جاتا ہے فاتحہ اس کو کہتے ہیں مایوف اور بکشا ہے جس کے ساتھ کسی چیز نکا دی جائے ابتدا تو اس کے ساتھ قرآن پاک ابتدا ہے یا نہیں فات دوسرا نام اس کا کیا ہے سورت الفاط شفا ملکل ہے سورت فاتحہ ہر بیماری سے کیا ہے شفا ہے ہمارا تجربہ ہے کہ سورت فاتحہ دم کرو تو اللہ تعالیٰ کیا دے دیتے ہیں دیتے تیسرا نام اس کا کیا ہے خزانہ ہے کنز اس لحاظ سے بھی ہے کہ سارے قرآن کا یہ خزانہ ہے سورت فاتح میں سارا قرآن آ جاتا ہے نہیں اجماعت خزانہ ہے دوسرا حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورج فاتحہ نا ان خزانوں میں سے ہے جو اللہ تعالی کے عرش کے ساتھ کیا ہے خزانے ہیں ان خزانوں میں سورت فاتحہ بھی یہ خزانہ ہے خیزانہ. چوتھا نام اس کا کیا ہے کفایت کرنے والی وافیہ کو منع پورا ہونے والی سارے قرآن سے کافی اور پوری آئے یا نہیں ہے؟ آئے قرآن کا خلاصہ جو ہے کافیا آو اور یہ بھی ہے کہ سورت کافیا پڑھو تو مہمات کے اندر مصیبتوں کے اندر تمہیں کا ہو جائے گی کافی ہو جائے گی یوں بھی ہے چھٹا نام اس کا کیا ہے تعلیم السلام سورت فاتحہ کے اندر سوال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کیا سکھایا گیا یہ ابھی میں سورت فاتح پڑھوں گا وقت کے بعد وہاں بتاؤں گا کہ یہاں سوال کرنے کا طریقہ کیسے سکھایا گیا ہے سورت فاطیہ میں تعلیم محمد صلی اللہ کا مانا کیا ہے سوال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا سوراتہ ساتواں نام اس کا کیا ہے سلاد سورت فاتح کا نام سلاد بھی ہے حدیث پاک میں ہے قسم تو سلاد بینی و بین آبدی بشکار دیکھو اللہ فرماتے ہیں میں نے صلات کو تقسیم کیا ہے اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان وہاں سلاد سے مراد گاہے صورت بات ہے آپ کسم تو سلاد بینی و بین آب دی رب العالمين جب بندہ کہتا ہے کہ <San> الحمدللہ ہے رب آدمی تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ہاں میں جانی اب تیسری طرح حدیث چلی گئی ہے اور سلاد بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورت فاتح کا نماز میں پڑھنا کیا ہے ضروری ہے بھائی منفرید کے لیے تو ضروری ہے نا ہے ایسم امام کے لیے بھی کیا ہے ضروری ہے بات مقت بھی کہ اللہ سے فاتح بھی کہا چلیے آٹھواں نام اس کا کیا ہے قرآن عظیم بہت قرآن میں ہے والا قد کا دے نا صاب من المسانی ول قرآن آپ کو ساب مسانی بھی دیا قرآن عظیم دیا تو سورت فاتحہ کا نام ساب مسانی بھی ہے کہ ساتھ رہتے ہیں اور بار بار پڑھی جاتی ہیں نماز میں اور اس کا نام کیا ہے قرآن عظیم بھی ہے قرآن مذہبی تھے قرآن عظیم اس کا نام ہے ام القرآن بھی ہے یہ تو ابھی میں بتا چکا ہوں نا سارے قرآن کی ہے ماں جیسے ماں بچے پہ مشتمل ہوتی ہے سورت فاتحہ سارے قرآن کے مضامین ان پہ کیا ہے مشتمل ہے اتمالی طور پہ ساب مسانی اس کا نام ہے ابھی بتا چکا ہو یا نہیں خلاصہ سورت فاتحہ کا القاب خداوندی بندی کیا ہے جی ان کو القاب خداوندی بھی کہا جاتا ہے اور صفات خداوندی بھی کہا جاتا ہے وہ کون سے ہیں الحمدللہ رب العالمین بلالمین الرحیم مالک یوم الدین یہ کیا ہیں القاب خداوندی اور شفاط خداوندی دوسرا کیا ہے کہ آداب خداوندی وہ کون ہے یعہ کا نابد ویا کا نسعین اللہ ہم عابد ہیں آپ کیا ہیں معبو ہیں ہم مستعین ہیں مدد پکڑنے والے آپ کیا ہیں مستعین جیسے آپ اپنے استاد کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں استاد جی میں آپ کا خادم ہوں آپ کا شاگرد ہوں یاد آب ہے نا تو یاد آب خدا بندی آ تیسرا کیا ہے جی عرض درخواست و جناب رب العرض و سماوار. یہ عرض درخواست کہاں سے شروع ہو رہا ہے اہ دن المستقیم الم سقیم سراۃ الضین تو یہ تین چیزیں آ القاب آداب عرض درخواست تو اس سے آپ سمجھ گئے کہ سورت فاتحہ کا نام تعلیم البسلہ کیوں ہے سوال کرنے کا کیا سکھایا گیا طریقہ کہ اللہ کی بار میں پہلے کیا کرو القاب اور ان کے صفات بیان کرو پھر آداب اس کے بعد کیا ہو سوال یہ سمجھ آ گیا جی تو خلاصہ فاتحہ کتنی چیزیں ہیں جی اچھا دوسرا خلاصہ دو چیزیں دوسرے خلاصے میں کتنی چیزیں ہیں پہلا ہے اصلاح العلم بل عمل یہ اصلاح العلم والعمل کہاں ہے الحمدللہ رب اربلابین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ ہے اصلاح العلم کیا یعنی عقائد کی صلاح کس کی صلاح ایا کا نابدیاح کا نسطین یہ کس کی اصلاح ہے عمل کہ اللہ کی صرف عبادت کرو مزہ تو اس سے مانگو تو اصلاح العلم والا آ گیا آگے کیا ہے ترغیب ترغیب اح دن سرات المستقین سرات الزین انام یہ کیا ہے ترغیب ہے کہ انبیاء کے راستے کے اوپر چلو اور موضوع اس سے بچو یہ کیا ہے ترغیب ہے آ گیا